آج کے سبق میں آپ تنمیم کے بارے میں پڑھیں گے آئیے اس کی تجاقت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم بسم اللہ یہاں تنمیم <س rigiduggling> <س likely incorrectly> دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں یاد <landed> رکھیے کہ عربی کے الفاظوں کے آخر میں یہ دو زبریں اور دو زیریں دو پیش آتی ہیں تو وہاں نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی نون مجزوم کی آواز پیدا ہوتی ہے اس عمل کا نام تنمین ہے لکھنے میں دو زبریں آئیں گی لیکن پڑھنے میں اس کا تلفظ نون ساکن اور ایک زبر کے ساتھ آئے گا اسی طرح دو زیر لکھنے میں آئیں گی لیکن جب تلفظ بنے گا تو اس جو متحرک حرف ہے اس کے نیچے زیر اور نون مجزوم آئے گا اسی طرح دو پیش کے متعلق یاد رکھیے کہ لکھنے میں دو پیش ہوگا لیکن جب پڑھیں گے تو تلفظ ایک پیش اور نون ساکن کے ساتھ مل کر بنے گا یعنی نون مجزوم کی آواز نکلے گی اسی کا نام ہے تن اب دیکھیے یہاں ہمزہ کے اوپر دو زبر ہیں اب جو تلفظ بنے گا جیسے ہمداد دو زبر ان تو تلفظ بنے گا ارے زبر نون ان یعنی آواز ایک کیسی ہوگی اب لکھنے میں فرق ہے بعض جگہ تو نون ساکن استعمال ہوتا ہے اور بعض دفعے دو زبریں یا دو زیر دو پیش استعمال ہوتی ہیں لہٰذا وہاں جتنا خود بنے گا تو ان دونوں میں فرق نہیں ہوگا آئیے اب اس کی مشق کرتے ہیں حمزہ opinions... 건... دو زبر, ان, آن... زبر ان, ان زبر نون ان ہا دو زبر ہن ہا زبر نون ہن عین دو زبر ان آئن زبر نون ان خا دو زبر حن خا دو زبر خان خا زبر نون حن خا زبر دو زبر غن وائن دو زبر زبر نون غن وائن دو زبر خان خو زبر خان نون خان خن قاف دو زبر خون خوف زبر نون قن خوف دو زبر کن کف زبر نون کن جین دو زبر جن دوین دو زبر, زبر نون جن, جین زبر, نون جن؟ جین زبر نون جن یہ تھی مثالیں دو زبر تنوین کی کہ آپ جب پڑھیں گے تو ایک زبر نون مجزوم کی طرح کی آواز نکلے گی اب دو زیر تنوین شین دو زیر شن شین دو زیر شین ایک زیر ہو تو شین زیر شی ہوتا ہے لیکن دو زیر ہو جائیں تو پھر شن اس کو نون فاکل کے ساتھ ملا کر جیسے پڑھا جائے شین زیر نون شین نیل یا دو زیر یاد وزیر یا زیر نون یون یا نون دو زیر نین نون زیر نون نین ادنال دون دن دون پ و دو زیر و زیر نون, غن زیر نون اب پیش دیکھیے پیش یہاں آ رہا آگے مثالیں پیش دو تنوین کی ہیں دو پیش ہوں تو ان کی آواز بھی اسی طرح ایک پیش اور نون ساکن کی طرح کی نکلے گی لال دو پیش نون زون پیش, پیش نون, پیش نون, پیش نون, پیش نون سا دو پیش سن دو پیش سن, دو پیش سن سا پیش نون سن سا پیش نون سن, سا پیش نون سن زاد پیش زن زا دو پیشن زا پیش نون سن پیش نون سن سین دو پیش سن سین دو پیش سین پیش نون سن سین پیش نون سن سواد پیش سن سواد پیش پیش نون سن سواد پیش نون سن پیش فن پیش پیش نون نون پیش بن پیش بن با پیش نون بن من مین دو پیش من مین دو پیش من. مین پیش نون من مین پیش نون من. مین پیش نون من واؤ دو پیش ون دو پیش نون ون پیش, پیش نون من آپ نے یہاں دیکھا کہ دو زبر یا دو زیر یا دو پیش تنوین میں آپ نے تلفظ جو بنائے وہ نون ساکن سے بنائے اب میں یہاں ہجے کروں گا آپ سب جواب دیں گے حمزہ دو زبر ان. حمزہ دو زبر ان. ہاد زبر آئند زبر ہا دو زبر آئند زبر ہا دو زبر توف دو زبر کیف دو زبر جین دو زبر شین دو زیر یا دو زیر واد دو زیر نام دو زیر نون دو زیر راد زیر دو زیر تال دو زیر ساد و زیر واد و زیر دال دو پیش فاد و پیش ز سو پیش سواد پیش فاد و پیش باد و پیش نیند و پیش واد و پیش یہ تھا عزیز طلبا آج کا سبق کیوں آپ نے دو زبرد و زیر دو پیش ترمیم کا پڑا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق قطع فرمائے